تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا عجر زائع نہیں کرتا اور اسی طرح وہ جو خرج کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان تیہ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے عامال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے عامال کا بہت اچھا بدلہ دے اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے۔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 اگرچہ گناہگار برا ہی مانیں تو موسا پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھسا دے اور فرعون ملک میں متکبر تھا اور کبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا اور موسا نے کہا کہ بھائیو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو